ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق اوکم قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسلام پر زندہ ہیں اسلام کو ہم ایک مذہب کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں ایک تہذیب کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں اور اسلام کو ہم اپنی زندگی کے تمام مشکلات کا حل نکالنے والا ایک بہترین دستور زندگی سمجھتے ہیں اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں حدیث پاک پڑھتے اور سنتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا صرف یہ نہیں سکھاتا کہ اپنی انفرادی زندگی کس طرح گزارنی ہے کس طرح نماز پڑھنی ہے روزے رکھنے ہیں اور زکوٰۃ دینی ہے اور حج کرنا ہے قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیسے گزارنی جب آپ اکیلے ہوں تو کیسے گزارنی ہے اور جب آپ کی زندگی میں ایک دو فرد کا اضافہ ہو جائے تو پھر کیسے زندگی گزارنی ہے اسلام ہمیں سماج میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو سیاست بھی سکھاتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو بین الاقوامی تعلقات بھی سکھاتا ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہیں کیسے ہونے چاہیے دوسرے مذاہب کے ساتھ دوسری تہذیبوں کے ماننے والوں کے ساتھ سب سے پہلا مسئلہ اسلام کے کسی مسئلے پر بھی غور کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیسا دین سمجھتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسی خالق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور مکمل بنا کر نازل کیا گیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہماری فطرت سے واقف ہے جو ہمارے مزاج کو جانتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص کے مزاج کے فرق کو بھی جانتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا کہ ایک عام انسان ایک مشین بناتا ہے اپنی اس مشین کے بارے میں جانتا ہے چھوٹی سی مشین کو تیار کرتا ہے اس مشنری کے بارے میں ایک مشین بنانے والے کو جتنی معلومات ہوتی ہیں اس کے نفع نقصان سے وہ جتنا واقف ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اس کے بننے سے پہلے اور اس کے بننے کے بعد کے مرحلے میں اور بعد میں اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ حیثیت دی ہے وہ لقت کرم نہ بنی آدم اس لیے انسانوں سے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں ان کی بھرپور تفصیل قرآن مجید میں بیان کی انہیں میں ایک حصہ ہماری اسلامی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم آئلی زندگی کہتے ہیں شادی شدہ زندگی جس میں نکاح بھی ہے جس سے جڑا ہوا ایک مسئلہ مہر بھی ہے نان نفقت بھی ہے جو ایک شوہر کے اوپر ایک بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی سے جڑا ہوا مسئلہ طلاق بھی ہے خلا بھی ہے قاضی کے پاس جو فسخ اور تفریق کیا جاتا ہے ایک عورت کے پاس اگر اپنے ظالم شوہر سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہ ہو شوہر اسے طلاق بھی نہ دے رہا ہو اس کے خلے نامے پر اتفاق کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر قاضی یہ دیکھتا ہے کہ عورت جن باتوں کا دعویٰ کر رہی ہے ان میں اگر معقولیت ہے تو کئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز پائی گئی تو قاضی دونوں کے درمیان فصق کرا دیتا ہے اور اس نکاح کو ختم کر دیتا ہے یہ سارے مسائل بھی ہمارے عائلی قانون کا حصہ ہیں اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے وصیت کا مسئلہ ہے یہ مسائل بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر کے اندر کے مسائل ہیں ہر شخص کا اپنا خاندان ہے اور اس سے جڑے ہوئے چند مسئلے ہیں لیکن ان مسلوں کو اہمیت اس قدر حاصل ہو گئی اتنا سنجیدہ موضوعات آج کی دنیا میں یہ بن گئے دو حیثیتوں سے ایک تو اس حیثیت سے کہ مسلمان اپنے ان قوانین سے جو مسلم اللہ ہے اس سے ناواقف ہونے لگے اس سے کیا بلکہ بہت ہی بنیادی چیزوں سے ناواقف رہنے لگے انہوں نے اپنی زندگی کا رخ کچھ اور بنایا پوری زندگی کا رخ اپنا اپنے بال بچوں کا اور اسی ڈگر پر زندگی گزارتے رہے جس کا قبلہ ویسٹرن کنٹریز ہیں یورپ ہے امریکہ ہے صاف لفظوں میں اور زندگی میں جب مسائل پیدا ہوئے اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلم قانون کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے اس وقت جب ہم نے اسٹڈی شروع کی معلومات شروع کی تو ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا کوئی بیس نہیں تھی بنیادی معلومات نہیں تھی ہم نے ان لوگوں کی تحریریں پڑھی جو یا تو مغرب سے تعلق رکھتے تھے یورپین مفکرین تھے تھنکرس تھے یا وہ مسلمان تھے جو ان تہذیبوں سے اور ان کتابوں سے متاثر تھے ان کی چیزیں پڑھی انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے اس مسئلے پر کیا چیز پیش کی اور بڑھنے کے بعد اور زیادہ کنفیوژن ہمارے دماغوں میں پیدا ہوئے اس سے پہلے کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کریں اسلام نے جو قانون اس مسئلے کے حل کے لیے بتایا ہے اس میں ہی ہمیں شک ہو جاتا ہے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا عورت کو کیوں نہیں دیا اسلام نے خواتین کو عورتوں کو وراثت میں کم حصہ دیا جب سے عورتوں کی آزادی کا مسئلہ وجود میں آیا اور ہم ہم ہم, ہم مسلمان طبقے سے جن لوگوں نے انہی چیزوں کا مطالعہ کیا فیمنزم کے تحت جو چیزیں لکھی گئیں تو ہمیشہ یہ سمجھا کہ واقعی اسلام نے ایک عورت پر ظلم کیا ہے کم کم درجے میں یہ سمجھا کہ اگر قرآن اور اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے تو کم سے کم ان لوگوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے قرآن اور اسلام کی تشریح کی غلط تشریح کی یہ خیال بدگمانی پر مبنی ہے اور یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب تک ہم ایکسپرٹس پہ اعتماد نہیں کریں گے کسی بھی فن میں کسی بھی معاملے میں اور ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق جو مغربی تہذیب کا ایک ایک بنیاد ریشنلزم بھی ہے ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق سوچنا اور اس کا فیصلہ کرنا تو ہمیں صرف ایک چیز نظر آئے گی بہت محدود طریقے سے ہم ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں گے چنانچہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے رومن لا اور اسلامک لا کی کمپیریٹو اسٹڈیز کی ہیں ان لوگوں نے اسلام کی جن خوبیوں کو سامنے لایا ہے جن وجوہات کی بنیاد پر اس میں اسلام کے نظام طلاق کو بھی رکھا کہ اسلام کے طلاق کا جو نظام ہے وہ اتنا صاف ستھرا اور اتنا زیادہ وہ انصاف پر مبنی ہے کہ اس کی وجہ سے اسلامی قانون کی خوبیاں نکھر کر آتی لیکن ہم مسلمانوں میں جو ہمارے بڑے عہدے پہ جو ججز پہنچے خود اس ملک میں اور دوسری جگہوں پر انہوں نے اسی قانون کو سب سے زیادہ بگاڑ کر پیش کیا جو چیز واجب نہیں تھی شریعت میں اسے واجب قرار دے دیا جہاں پر شوہر پہ ایک ذمہ داری نہیں ہوتی تھی اسے اس ذمہ داری کو ضروری قرار دے دیا اور حوالے میں ایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالہ دیا کہ جو اس موضوع کے ایکسپرٹ نہیں تھے انہوں نے اپنی رائے دی تھی اپنا خیال ظاہر کیا تھا قرآن اور حدیث کی اپنی تشریح کی تھی قرآن میں مثلا متاع کا لفظ ہے اس کے خاص معنی ہیں اس کا ترجمہ مینٹننس سے کر دیا گیا اور بھی کئی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شک کو شبہ پیدا ہوا بجائے اس کے کہ کوئی اس قانون کو سمجھنا چاہے پہلے ہمارے ذہنوں میں شک پیدا ہوا اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ ہے جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارا ذہن صاف نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کی جتنی بھی تشریح کی جائے چونکہ بنیادیں ہمارے ذہنوں میں وہی ہیں جو عورتوں کے ساتھ ظلم کے تعلق سے بتائی گئی ہیں ہمارا ذہن کبھی بھی صاف نہیں ہوتا دیکھیے دنیا میں ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب نکل آتا ہے اور جتنی بھی اطمینان بخش بات قرآن و حدیث سے پیش کی جائے اس کا کوئی نہ کوئی اگر اس بات پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اور اسے ہم نہیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب یا تو اپنی سماجی زندگی سے ہم پیش کر سکتے ہیں یا کسی نہ کسی دلیل سے پیش کر سکتے ہیں اسی میں ایک مسئلہ نظام طلاق کا ہے اسلام کے نظام طلاق قرآن کریم نے طلاق کے لیے ایک دستور بتایا تھا اور طلاق سے پہلے نکاح کے لیے ایک دستور بتایا تھا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ رشتہ پائیدار ہو پوری زندگی باقی رہے جس محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت دونوں آپس میں جڑے تھے اور بظاہر ایک ناجائز رشتے کو دو بول کے ذریعے جائز کیا گیا تھا دو گواہوں کی موجودگی میں اور اس سے پہلے کتنے مرحلے دیکھے گئے تھے بار بار غور و فکر کیا گیا تھا کہ اس خاندان میں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لڑکے کی اسٹیٹس کیا ہے لڑکی کی سٹیٹس کیا ہے بار بار دیکھنے کے بعد لوگوں سے خبر لینے کے بعد یہ رشتہ طے ہوتا ہے پھر شادی کی جاتی ہے تو ایک معاملے کی شکل میں ایک معاہدے کی شکل میں یہ رشتہ وجود میں آتا ہے دو خاندانوں کے درمیان دو افراد کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے اور چونکہ اسلام میں کوئی بھی معاملہ اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے اس معاملے اور اس معاہدے کو مذہبی تقدس بھی حاصل ہے کہ ایک مقدس معاملہ ہے اور عام معاملات میں اور نکاح کے معاملے میں شریعت میں کچھ فرق بھی رکھے گئے مثلا بے و شرا ہے خرید و فروخت ہے آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں غیر مسلم سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے معاملے میں کچھ خاص بنیادیں رکھی گئیں کن سے نکاح کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے تعلق سے بہت احتیاط برتی گئی اگر آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں اس میں جتنے زیادہ گواہوں ہوں اتنا اچھا ہوتا ہے معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کو معلوم ہو تاکہ کوئی بات بگڑے تو یہ لوگ گواہی دے سکیں لیکن ضروری نہیں ہے زیادہ سے زیادہ مستحب قرار دے سکتے ہیں لیکن نکاح کے لیے دو گواہوں کو ضروری قرار دیا گیا کہ دو گواہ کم از کم ان ان شوہر اور لڑکی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن رہے ہوں یہ لڑکی کے الفاظ کے الفاظ کو لے کر اس کا کوئی وکیل مجلس نکاح میں آ رہا ہو جو لڑکی کی طرف سے ترجمانی کرے اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی گئی اور اس کو پائیدار بنایا گیا کہ ٹوٹنے نہ پائے پرانے کریم نے کا میسا قلم بہت ہی سخت معاہدہ اور جس میں اس بات کی پوری رعایت کی جائے کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس کو اٹوٹ رشتہ قرار نہیں دیا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جیسے عیسائیت میں ہوا ہندومت میں ہوا عیسائیت میں یہ ہوا کہ یہ رشتہ ساتویں آسمان پر طے ہوتا ہے اس لیے کبھی کسی انسان کی مجال نہیں کہ اسے توڑ سکے نہ شوہر نہ بیوی نہ کوئی قاضی نہ جج اور ہندو مت میں یہ ہوا کہ کنیا دان کیا جا رہا ہے کہ اب کبھی بھی اس کو اس عورت کو واپس نہیں کیا جا سکتا اور پچھلے جنم میں بھی یہ بیوی تھی اس جنم میں بھی اور اگلے سات جنم تک بیوی رہے گی اس کو کینسل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رکھا گیا لیکن اسلام کا جو نظام تھا ان دونوں کے بیچ بیچ تھا اسلام نے ایک راستہ بتایا مشکلات آئیں گی مزاج میں فرق پڑے گا شادی کی مجلس میں جو محبت تھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ باقی رہے زندگی اجیرن ہو سکتی ہے ہر شخص اپنے اوپر قیاس نہ کرے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے ہر مرد و عورت کو ایسے ہی رہنا چاہیے ہر حال میں کوئی طے نہیں کر سکتا ہے کبھی کبھی شادی کو ختم کر دینا ضروری ہو جاتا ہے جیسا شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ میں میں لوجنگ فوڈنگ کا صحیح انتظام نہیں کر پا رہا ہوں میں بیجا ظلم کر رہا ہوں بیوی بی کے اوپر میرا غصہ زیادہ ہے بلڈ پریشر تیز ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اور سارا ظلم زندگی کا سارا ٹینشن ہم بیوی بی کے اوپر اتارتے ہیں ایسے شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے کہ اگر نکاح پہلے نہیں کیا تھا ایسے مزاج کے شخص تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا ضروری ہے اور اگر کر لیا تھا اور ایسے حالات ہیں تو اس کے لیے طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے بھی حالات ہوتے ہیں بعض حالات ایسے ہیں جس میں طلاق دینا مکروح ہو جاتا ہے کبھی طلاق دینا حرام ہو جاتا ہے اگر یقین ہے کہ ایک عورت ہے جو ہزار خرابی ہے اس کے اندر لیکن کم سے کم نکاح میں ہے تو بدکاری سے بچی ہوئی ہے اگر اس کو ابھی ہم اپنے نکاح سے آزاد کر دیں تو برائیوں میں پڑ جائے گی تو ایسی عورت کو طلاق دینا حرام بھی ہو جاتا ہے لیکن اسلام نے ایک راستہ رکھا ہے اور اسلام کے اس راستے کو مغربی تہذیب نے اور جن لوگوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی اب مجبور ہے ماننے پر کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کے لیے ہونا چاہیے اور جب اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہوتی ہے کسی قانون کے پیچھے انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے تو پھر اس میں اعتدال نہیں رہتا اب آپ دیکھیے جب طلاق کا حق دیا گیا کہاں تو طلاق کا دروازہ بالکل بند تھا کرسچینٹی میں لیکن جب وہ کھلا تو اتنا زیادہ کھل گیا کہ عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اور اس بغیر کسی وجہ کے بھی طلاق ہو سکتی ہے یعنی ایک زندگی تباہ ہو گئی اور خاندان بکھر کر رہ گیا کوئی فیملی سسٹم نہیں رہا یہی حال ہندو مت میں ہوا کتنی عورتیں زندہ جلا دی گئیں اس لیے کہ ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے لیکن کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس آج بھی آپ اگر غور کریں تو مسلم گھرانوں میں ایسے واقعات کم سے کم پیش آئے دنیا بھر میں اور طلاق کا پرسنٹیج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں میں سب سے کم ہے آپ سروے دیکھ لیجیے لیکن سب سے زیادہ بدنام مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ بدنام اسلام ہے کہ اسلام نے یہ تین طلاق کا نظام رکھ دیا ہے اسلام نے اسلام نے تین طلاق کا نظام نہیں رکھا اسلام نے تو بڑا عادلانہ نظام رکھا تین طلاق جاہلوں نے دینا شروع کیا اور بعض قانوندانوں نے اس کو قانون بنا دیا ہم نے ایک ایڈوکیٹ کا اسٹیٹمنٹ پڑھا انہوں نے اپنے وکیل کو لکھا ہے کہ آپ نے چوں کے طلاق صحبارہ نہیں دی ہے تین بار طلاق نہیں دی ہے اس لیے آپ کی طلاق نہیں ہوئی انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو جب طلاق کو تین بار کے ساتھ اتنا زیادہ باند دیا جائے کہ جب تک تین طلاق نہ دی جائے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ قانون بالکل ظالمانہ معلوم ہوگا اور معلوم یہ ہوگا کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے لیکن قرآن مجید نے جو اس کا دستور پیش کیا ہے جو اس کا طریقہ بتایا ہے وہ یہی بتایا کہ جس طرح تم نے شادی کرنے کے لیے اتنے مرحلے طے کیے تھے دونوں خاندانوں میں بار بار کی ملاقات ہوئی تھی اور بعض بیجا رسومات اپنائے تھے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنے کام کیے تھے اور اس کے بعد یہ شادی کی تھی اور طلاق اپنے جذباتی معاملات کے تحت اپنے غصے کے تحت اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جانے لگا جب کہ قرآن نے جو سور بتایا کہ بہت غور و فکر کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے اور اس کا طریقہ بتایا سب سے پہلے قرآن مجید میں تو یہ فرمایا گیا کہ یابی یو اذا طلقتم النساء فطلقوهن کہ اے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ خطاب کر کے امت کو احکام نہیں بتائے گئے لیکن سورۂ تحریم میں اور یہاں نبی کو پہلے مخاطب کیا گیا کہ اے نبی بعض روایتوں میں آتا ہے ابو ادا اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے طلاق دی تھی پھر رجوع فرما لیا تھا پھر سے ان کو اپنی بیوی بنا لیا تھا طلاق رجی دی تھی آپ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا اور آپ کے تعلق سے پوری امت کو خطاب کیا گیا کہ اذا طلقتم النساء ازا تلقت منسا اگر طلاق دینی ہی پڑے بڑے خاص انداز میں قرآن نے ذکر کیا عزت القت منث جب تم طلاق دو عورتوں کو فت القنِ تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے ان کی عدت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جو عدت انہیں تین حیض گزارنی ہے یا بڑی عمر کی عورتیں ہیں یا چھوٹی بچی ہے تو اسے تین مہینے گزارنے ہیں تو اس کا خیال رکھ کے دو کہ کہیں عدت زیادہ تو نہیں ہو جا رہی اس لیے کہ عدت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں عورت کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے تم طلاق دو تم حالت حیض میں طلاق مت دو اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا اس کے بعد پھر ایک پورے توہر کی مدت آئے گی جس میں عورت پاک ہوگی اس کے بعد پھر وہ مرحلہ اس کے حیض کا آئے گا تو تین حیض تو یہ ہوئے مزید ایک حیض کا کچھ حصہ اور توہر کا کچھ حصہ کافی طویل زمانہ گزرے گا جو اسے گزارنا پڑے گا پھر یہ فرمایا کہ تم اس توہر میں یعنی اس پاکی کی حالت میں طلاق مت دو کہ جس پاکی کی حالت میں تم اس سے مل چکے ہو جو میاں بیوی بی کے تعلقات ہیں وہ قائم کر چکے ہو اس لیے کہ اس بات کی امید ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہو اور تم طلاق دے دو تمہیں افسوس ہو بعد میں کہ تم نے اسے طلاق دے دی اور پھر اس کی عدت اور زیادہ طویل ہو جائے نو مہینے اسے عدت گزارنی پڑے چونکہ جب تک وہ بچہ دنیا میں وجود میں نہیں آتا تب تک اس کی عدت نہیں گزرتی بہت دستور بتائے ففلق ہنلِ عدت ہند و اور تم عدت کو خوب اچھی طرح شمار کر کے رکھو کب سے شروع ہوئی کتنے دن گزرے و تق اللہ ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے اپنے رب سے ڈرو کیا بول زبان سے بولنے جا رہے ہو کن بنیادوں پر بول رہے ہو شریعت نے تمہیں حق دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ تمہیں عقلمند سمجھ کر دیا عوام سمجھ کر دیا تمہیں اس لیے دیا کہ تمہارے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں تمہیں معلوم ہے کہ خاندان بکھرے گا تو بال بچے بکھریں گے کتنی دشواریاں وجود میں آئیں گی لیکن تم ایسی حرکت کرنے لگے اللہ فرمایا وط اللہ ربکم اللہ تخرجوہن نہ ممبیوتی ولا اخروج نہ اللہ عتی ن بفاشی عدت <مُبَيَّنًا> کے زمانے میں اگر تم نے طلاق دے بھی دی ہے ان کو ان کے گھر سے مت نکالو ان کے رہنے کا انتظام ہو وہ خود بھی نہ نکلے یہاں تک کہ کچھ بے حیائی میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی سرحدیں ہیں باؤنڈریز ہیں اللہ کی اس سے آگے مت بڑھو اور میتعد حدود اللّہ فقط ثلامنفس جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے لاتدری کا طلاق دیتے تمہیں کیا معلوم تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی حل نکال دیتا آگے دل میں رحم پیدا کر دیتا اور تم رجوع کر لیتے سوچنے کا موقع تمہیں ملا اب طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے ایک مرتبہ تم نے دیا یا دو مرتبہ دی رجیح طلاق دی فہمسا کم اب تمہارے پاس دو اختیار تھا تم چاہتے تو اچھائی کے ساتھ بھلے طریقے سے اپنی بیوی کو نکاح میں باقی رکھ لیتے پھر سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی زبان سے نہ کہہ کے بیوی کی طرح اس سے مل لیتے تب بھی تمہاری بیوی ہو جاتی دوبارہ فہمسا کم بھی معروف اور بھی یا تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت میری میرے نکاح میں باقی رہنے لائق نہیں ہے تم پورے احسان کے ساتھ غور کیجئے کہ بیوی کو چھوڑنے کا ذکر کر رہا ہے قرآن مجید وہاں پر بھی احسان کا ذکر ہے کہ پورے احسان کے ساتھ اچھی طریقے سے اسے رخصت کیا جائے اس لیے فرمایا گیا کہ طلاق دی جائے ایسے توہر میں ایسے پاکی کی حالت میں کہ جس میں بیوی سے نہ ملا ہو اور دے کر چھوڑ دے اگر واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے آئے ورنہ چھوڑ دے ایک جب اس کی عدت گزر جائے گی وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی اگر اب بھی شرمندگی ہوگی تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے قرآن مجید کے برخلاف قرآن نے جو تیسری طلاق کا جہاں پر ذکر کیا فعن طلقہ ہو سکتا تھا قرآن کہتا طلاق و سلاس مرات طلاق تین مرتبہ کی ہے قرآن نے یہ نہیں کہا دو طلاق اگر تیسری بار طلاق دے دے تو پھر قرآن کا پھر مسئلہ بہت نازک آگے جو احکام بتا ہے اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ ایک حد ضروری تھی کسی بھی چیز میں تین چیزوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے ایک چیز بہت اچھی ہوتی ہے ایک میڈیم ہوتی ہے ایک ہلکے درجے کی ہوتی ہے تین باتوں سے تین چیزوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے یہ کیسا شخص اگر اس کے آگے بھی موقع دے دیا جاتا ہے جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھا لوگ سو سو طلاقیں دے کر اپنی بیوی کو جب اس کی عدت کا بالکل آخری مرحلہ ہوتا تھا رجوع کر لیتے تھے پھر سے بیوی بنا لیتے تھے پھر ستاتے تھے اسے قرآن کا فتح ضرور حاقل معاللہ بیوی بی کو ایسے مت رکھو کہ تم معلقہ بنا کر رکھو نہ تم اسے طلاق دیتے ہو صحیح طریقے سے اور نہ تم اسے اپنی زوجیت میں صحیح طریقے سے رکھتے ہو بلکل اس کی زندگی تم نے اجیرن کر رکھی یہ طلاق کے بعض ایسی چیزیں تھیں جن کی طرف شریعت نے اشارہ کیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص اگر عورت کی بدکاری کے بغیر اگر اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے اور اس کے بغیر اسے طلاق دیتا ہے تو شدید گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے اور عورت کے بارے میں بھی فرمایا ایما امراحۃ الطلاق من غیر اما بسن الجنہ کہ ایک عورت ہے جو اپنے شوہر سے بغیر کسی وجہ کے بار بار طلاق کا سوال کرتی ہے فرمایا گیا کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے عام طور سے جو طلاقیں ہوتی ہیں ایک طرف جہاں مرد ظلم کرتا ہے وہاں بہت سے ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں عورت کی طرف سے بھی مظالم ہوتے ہیں اور عورت بار بار اپنے شوہر سے عورت کے گھر والے بار بار شوہر سے طلاق کا سوال کرتے ہیں دے دو طلاق بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں گے اس وقت ایسی گرمی ہوتی ہے جوش ہوتا ہے اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے جو شادی بیاہ کو اور زوجین کی محبت کو دیکھنا نہیں چاہتا اور اس کے بعد جیسے ہی تین طلاق دے دی فوراً خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کام کر دیا اب سوچتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی تھی یا بالکل ذہن میں نہیں تھا ذہن میرا حاضر نہیں تھا میں گھر میں اچانک چلایا تھا ٹینشن میں تھا اس لیے دے دی بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن دینے سے پہلے نہیں سوچتے کیونکہ طلاق ایک پروسس کا نام تھا غور کر لیا جائے خوب اطمینان سے فیض قرآن نے کہا پہلے اسے سمجھاؤ اچھی طرح سمجھاؤ جو ایک مرد کے اندر ایک عورت کو سمجھانے کی جو آخری درجے کی صلاحیت ہونی چاہیے عورت کی کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اسے سمجھایا جائے وہ جرون نفل مسا دوسرا نمبر یہ ہے کہ اسے خوابگاہ اس کی الگ کر دی جائے بستر الگ کر دیا جائے اس کے بعد بھی نہ ہو تو وہ صریبو نمبر پر ہے کہ ہلکی پھلکی مار کی اجازت ہے جو تدیب کے لیے ہو اس میں ادب سکھانا مقصود ہو بعض روایتوں میں آتا ہے مسواک وغیرہ سے ہلکی مار وہ بھی چہرے پر نہ ہو تمبی کے لیے وہ بھی ایک عورت کے انا کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے تم نے ہاتھ کیسے اٹھا دیا میرے اوپر تو اتنا بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے کہ عورت کو محسوس ہونے لگے کہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا بلکہ محسوس ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ آج ہاتھ اٹھ گیا میرے شوہر کا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں جو تعذیب جسے کہتے ہیں کہ اسے اذیت دی جائے سزا دی جائے پھر فرمایا گیا کہ اگر اس سے بھی نہ ہو سکے وہ انخر تم شکا کا بئی نہیں فواسوحا کم کا کام یہ ہے لوگ اپنے طور پہ جو لوگوں کو گھروں سے جوڑنے کے لیے لاتے ہیں وہ لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے اس لیے قاضی کو یہ کرنا چاہیے کہ دونوں گھرانوں سے ایک ایک حکم کو طے کرے ایک ایک سالس کو طے کرے جو بیٹھ کر دونوں کے مسئلے کو حل کریں قرآن مجید نے کہا کہ این یریید اصلاح یو اللہ عُبۂ اگر یہ جو دو لوگ بلائے گئے ہیں معاملے کو طے کرنے کے لیے اگر یہ لوگ اصلاح چاہ رہے ہوں گے چاہ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی باقی رہ جائیں اللہ سے یہ سوال کر کے بیٹھے ہوں گے معاملے کو طے کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا یو اللہ بینوما. اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ضرور محبت کو پیدا کر دے گا اور اتفاق پیدا کر دے گا لیکن اگر اللہ کی مرضی ہوگی کہ یہ رشتہ باقی نہ رہے تو قرآن نے کہا میں ساتھی اگر دونوں الگ بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا دونوں کے لیے اچھے رشتے بھیج دے گا اور اس کے لیے اسباب فراہم کر دے گا لیکن یہ آیتیں اور یہ حدیثیں بالکل اچھے انداز میں لوگ سمجھتے تھے جب متلقہ عورتوں سے نکاح کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جب یہ مسئلہ نہیں تھا کہ طلاق عورت پر بدنما داغ ہے جب یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اسلام میں مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کیا گیا جب یہ سارے مسئلے نہیں تھے اس وقت یہ معاشرے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ سمجھے عام طور سے قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے ایک صحابی کے طلاق دینے کا حدیث میں کثرت سے ذکر ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے طلاق دی اور انہوں نے شادی کر لی یعنی یہ بات کوئی معیوب نہیں سمجھے جہاں بھی نباہ نہیں ہو سکی آخری کوشش کی گئی اب لگا کہ یہ زندگی صحیح سے نہیں گزر سکے گی اسلام کے جو دوسرے کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے اس کے بغیر بھی کئی ایسے واقعات ہیں جس میں طلاق دی گئی اور ان کی شادی ہوتی لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں ہماری نادانی کی وجہ سے ہماری جہالت کی وجہ سے اسلام سے ہماری ناواقفیت کی وجہ سے اور کچھ دوسرے لوگوں کے کی کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے جو ہمارے ذہن خراب ہو چکے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کے نظام طلاق کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہم کھلواڑ کرتے ہیں اسلام کے نظام طلاق کا عورتوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے یہ چند باتیں تھیں جو چند منٹوں میں پیش کی گئیں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں جس میں اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں جو اس موضوع سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتوں میں بھی ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم صحیح بات پیش کر سکیں انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھا جائے گا وہ دعوانا الحمدللہ